اسی آیت کی وجہ سے تو کرام نے یہ مسئلہ مثبت کیا ہے اور اس کی تائید کچھ دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و نے حرام قرار دیا ہے جن کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے ان کا اگر کسی وقت ایسا موقع پیش آ جائے کہ اگر انسان اس کو نہ کھائے یا اس کو استعمال نہ کرے تو یا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی عضو ضائع ہو جائے گا انسان کے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال سے گنا نہیں رہتا اور اسی سے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا علاج کوئی اور سوائے اس کے نہیں ہے کہ مثلا کوئی ایسی چیز کھائے یا ایسی دوا کھائے جس میں کہ فنزیر کے کسی حصے کی آمیزش ہو تو اگر کوئی اور دوسرا علاج موجود نہیں اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال میں گناہ نہیں رہتا اسی کو وہ کرام کہ نے ایک اصول سے تعبیر فرمایا کہ اب ضرورات طبی یعنی ضرورتیں مباضوقات ممنوع چیزوں کو بھی مباہ کر دیتی ہیں مباح کرنے کے معنی یہی ہے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں رہتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے سمجھ لیں کہ فلاں کام میرے لیے ضروری ہے اس کا معیار یہی ہے کہ یا تو اگر اس کو استعمال نہ کرے گا تو موت آ جائے گی یعنی موت کا کبھی اندیشہ ہوگا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا اور علاج کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی سخت بیماری انسان کو درپیش ہے اور اگر اس نے کسی ایسی دوا کا استعمال نہ کیا کہ جو جس میں کوئی ناجائز چیز کی آمیزش ہے ملاوٹ ہے تو اس صورت میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی اور کوئی حاضر طبیب جو دیندار بھی ہو یہ کہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی بھی اجازت ہو جاتی ہے آگے اللہ تبارک وطالعہ نے پھر فرمایا کہ ان لگین یک ما ماں انض اللہ میں الکتاب و یشترون بھی سمن یہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں وہ یشترون ابھی سمرن اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں تو الا اکما اقل بتون وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ولہ محمد اللہ یوم القیامت قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا ذکی وَلَا وَلَا اور نہ ان کو پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عیسائی تھے پسلن اور انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کی آیتوں کو چھپایا ہوا تھا یا اس کو پس پس ڈالا ہوا تھا ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یا اس کے احکام کو چھپاتے ہیں تو حقیقت میں وہ جو کچھ کھا رہے ہیں یعنی جو وہ رشوت لے کر جو چیز وہ کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک بتا رہا ان سے کلام بھی نہیں کرے گا بات بھی نہیں کرے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا کلام کہ جو ناراضگی کے بغیر ہو ورنہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ناراضگی کا کوئی کلام فرمائیں گے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام جس میں ناراضگی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا اور ولاگ الزی ہم ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے اور اس کے کچھ گناہ سرد ہو گئے ہیں تو اس کو جب آگر میں عذاب ہوگا جہنم کا عذاب تو اس کو بھی ہونا ہے لیکن وہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اس کو پاک صاف کر دیا جائے یعنی اس کے اوپر جو گناہ کا میل کچیل لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے صاف کر دیں گے پھر پاک ہو کر وہ آخر میں جنت میں جائے گا لیکن یہاں فرمایا کہ یہ لوگ کیونکہ ایمان ہی سے محروم ہیں اور انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تعریف کرتے رہے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب ہی ہوگا ان کو پاک کرنے کی غرض سے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا بولوم عذاب العلیم اور ان کے لیے زرناک ہے ہےج فرمایا کہ اجا کے غلال طبل ہودا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے یعنی ان کے سامنے ہدایت آ چکی تھی اس کے دلائل واضح ہو چکے تھے ان کے اس بس میں تھا ان کے اختیار میں تھا تو اس ہدایت کو قبول کر لیتے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا گویا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی والعذاب اذاب اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی یعنی اگر یہ ادبان لے آتے اور ہدایت کی پیروی کرتے تو ان کو اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا انعام ملتا کہ کسی زندگی کے گناہوں اور بداماریوں کی بخش ہو جاتی لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے ضلالت کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا جس کا آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو گویا انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے تو اللہ تبارک فرماتے ہیں فما على النار چنانچہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں یعنی یہ ایک تعجب کا جملہ ہے کہ جب ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا تو اس کے باوجود وہ با عمل کرتا رہے تو گویا وہ اس بات کے لئے تیار ہے اور اپنے آپ کو اس نے اس کعب کے لیے آمادہ کر رکھا ہے کہ میں وہ اذاب بھگتوں تو اللہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے تیار ہیں اس دوزخ کی آگ سہنے کے لیے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے وہ ان لذ اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے ان لذ اختلف جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے لفی شقاق وہ ضدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا اس کے دلائل سامنے آ چکے اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں زر ہے اور اس زد کی وجہ سے اور حضرت اور اناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں لفی شقاق باعث یعنی وہ زدی زدد میں بہت دور نکل چکے ہیں آگے پھر تلاوت کرنی ہے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 تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں ان آیات کریمہ میں اللہ وبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے کافروں غیر مسلموں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چند ظاہری علامتوں کو ہی اپنے سارے بیس مباصح اور جنگ و جگل کا محور بنا رکھا ہے اور اس میں خاص طور پر قبیلے کے مسئلے کو کہ قبلہ جس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نیکیاں ان چند چیزوں کے اندر بس منحصر سمجھ رکھی ہیں حالانکہ نیکی بے شک یہ قبل کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے لہذا فرمایا کہ لئی سل ان تب الو حکم قبل البشرقیب البرب نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ کی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الٹ جائے کہ کون سا قبیلہ برق ہے کون سا قبیلہ غلط ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لی اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس فروئی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث وبا سے شروع کر دیا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر لائیں اللہ کی توحیر پر لائیں اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائیں کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وہی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں ان میں کسی کا استثنا نہ کریں یہ نہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن اسلام پر نہیں لاتے جیسے کہ یہودی کہتے تھے یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ یہودی اور نفسانی دونوں کہتے تھے تو یہ ایمان نہیں ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لائے جائیں پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ سبارک وطالیہ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست حتا فرمائی ہے